يسأل ایان يوم وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا بعض بادل موت اور قیامت کا منکر بطور استحزہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اس لیے کہ وہ وقوع قیامت کو بعید از عقل بات سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے استہزہ آمیز سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں جب قیامت آئے گی تو آدمی کی آنکھیں شدت خوف و دہشت سے پتھرا جائیں گی اور حرکت کرنے سے رک جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم آیت 42 میں فرمایا ہے اللہ تعالی انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس دن مہتاب ہمیشہ کے لیے اپنی روشنی کھودے گا اور آفتاب و مہتاب دونوں اکٹھا کر دیے جائیں گے دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا بند ہو جائے گا اس دن انسان مارے دہشت کے ہر چہار جانب بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن اسے کوئی جائے فرار نہیں ملے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزر لا ہرگز نہیں اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے اب تو سبھی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے بارے میں اس کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ جنت کا فیصلہ ہوتا ہے یا جہنم کا اس دن ہر آدمی کو اس کے اچھے اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس کے نجات کا سبب بنیں گے اور ان کے اعمال کی بھی جن کی ادائیگی میں اس نے تفریح و تقصیر سے کام لیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خبر انسان کو اعمال کے وزن کے وقت دی جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر اسے موت کے وقت دی جائے گی قرطبی کے نزدیک پہلا قول راجح ہے آیت چودہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ انسان کے اعض و جوارح اس کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے جیسا کہ صورت النور آیت چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم تشہد ہم و ایدیم و ہم یا جس دن کافروں کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے حسن بصری نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس دن ہر آدمی اپنے عیوب و نقائص سے خوب واقف ہوگا اگرچہ عذاب سے بچاؤ کی ناکام کوشش میں झूठे आजार पेश करेगा लेकिन इसका कोई फ़ायदा उसे नहीं पहुँचेगा